و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اور پچھلا سبق بھی آپ حضرات نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا جی الحمد للہ آپ حضرات کی دوا کی برکت سے میں بھی خیر و وافیت سے ہوں کے بارے میں بات چل رہی تھی تو معطل کہتے ہیں اس میں حرف علت ہو جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی حرف علت ہو اور حرف علت کے بارے میں کل ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ یہ سے پیدا ہوئے ہیں اور حرف علت کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو آج کے سبق میں ہم معتل کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے انجماہ معتل یعنی وہ کلمہ جس کے حروف علی کے مقابلے میں کوئی کوئی حرف علم ہو اور کل بھی میں نے عرض کیا کہ معطل کا اطلاق ہفت اقسام سات اقسام میں سے چار قسموں پر ہوتا ہے کیونکہ یہ چار قسمیں ایسی ہیں کہ جن میں کہیں نہ کہیں حرف علت موجود ہے تو معطل کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں حرف علت ہو اس کی پھر دو صورتیں ہیں ایک حرف علت ہوگا یا اس کلمہ میں دو حرف علت ہوں گے کتنی صورتیں ہیں دو صورتیں حروف فیصلے کے مقابلے میں ایک حرف علت ہوگا یا دو حرف علت اگر ایک حرف علت ہے تو اس کی تین صورتیں وہ حرف وہ حرفیلت فا کرلیمہ کے مقابلے میں ہوگا یا آئین کلیمہ قبلے میں ہوگا یا لام کلمہ کے مقابلے میں ہوگا جی بظاہر ایسی سال ملی نہیں ہے بہرحال چونکہ ہم ہفت اقسام کے حوالے سے سیوا کو دیکھتے ہیں اس لیے ہم نے اس لحاظ سے جو ہے اس کو دیکھنا ہے جی اگر ایک حرف علت ہے اور فا کلمہ کے ملا میں ہے تو اس کو کہیں گے معطل فا معتل فا یعنی کلیما جس کے فا کے مقابلہ میں حرف علت ہے اور اگر ان کلیما کے مقابلہ میں ہو تو اس کو کہیں گے معتل عین اور اگر لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو اس کو کہیں گے معطل لام لیکن یہ اصطلاح بہت کم استعمال کی جاتی معطل موت فاپ معطل عین معطل نام مشہور نام اس کے کچھ اور ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو وہ ہم آپ کو بتلاتے ہیں چنانچہ اگر ایک حرف علت ہے اور فاق پورنیما کے مقابلہ میں ہے تو اس کو کہیں گے موطلفا اور مثال کیا کہیں گے معطلفا اور مثال اگر دو ہر دو جی امید ہے اب آواز سے ہی پہنچ رہی ہوگی جیسا اللہ تو معتل پھر شروع سے چلتے ہیں معتل جس کے حروفے کے مقابلہ میں حرف علت ہو کتنی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں دو حرف ہوگا یا دو اگر ایک حرف ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں اگر وہ حرف علت فا کلیمہ کے مقابلہ میں ہے تو اس کو معتل فا کہیں گے اور مثال بھی کہتے ہیں اگر عین کلمہ میں ہو تو اس کو مل آئین بھی کہتے ہیں اور اجوف بھی کہتے ہیں اگر تو, تو اس کو معطلام یا ناقص کہتے ہیں یہ تو پہلی صورت کی تفصیل ہوئی جبکہ حرف علت ایک ہو اور اگر حرف امید ہے یہ تو سمجھ میں آ ہوگی اب میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں اگر حرف علت عین کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو کیا کہیں گے اگر حرف علت فا فاقلیمہ کے مقابلہ میں ہو تو مثال اگر حرف علت ایک ہو لام کلیما کے مقابلہ میں ہو اور اس کو کیا کہیں گے ناقص کیا کہیں گے ناقص پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں دو صورتیں ہیں مثال کی بھی دو قسمیں ہیں اجوا فو قسمیں ہیں اور ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں اگر وہ حرف علت جو فاقلیما کے مقابلے میں ہے وہ واو ہے تو اس کو کہیں گے مثال واوی اور اگر یا ہے تو اس کو کہیں گے مثال یائی چونکہ یا میں میالی سکتا نا تو اس لیے یا وہ حرف علت واو ہوگا یا وہ حرف علت یا ہوگا اگر حرف علت واؤ ہے تو اس کو مثال واوی کہیں گے اگر حرف علت یا ہے تو اس کو مثال یائی کہیں گے تو معتل فا یعنی مثال اس کی دو قسمیں ہیں مثال واوی اور مثال یائی معتل عین یعنی اجوف اس کی بھی دو قسمیں ہیں اجوف واوی اور اجوف یائی کیا مطلب کہ اگر عین کلمہ کے مقابلہ میں جو حرف علت موجود ہے وہ واو ہے تو اس کو اجوف واوی کہیں گے اگر وہ حرف علت یا ہے تو اس کو اجوف یائی کہیں گے پہلے آپ ان کے نام یاد کر لیں پھر میں انشاءاللہ شاء مثالوں سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں اور اگر لام کلمہ میں حرف علت واو ہے تو اس کو ناقص واوی کہیں گے اور اگر یا ہے تو اس کو ناقص یائی کہیں گے پھر شروع سے چلتے ہیں معتل یعنی جس کے حروف اصلی کے مقابلہ میں حرف علت ہو یہ دو صورتیں ہیں ایک حرف علت ہوگا یا دو حرف علت ہو اگر ایک حرف علت ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں وہ حرف علت فا کلیمہ کے مقابلہ میں ہوگا یا عین کلیمہ کے مقابلہ میں یا لام کلیمہ کے مقابلہ میں اگر فا کلیمہ کے مقابلہ میں تو اس کو مثال کہیں گے اگر عین کلیمہ کے مقابلہ میں ہے تو اس کو اجوف کہتے ہیں اور اگر لام کلیمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہے تو اس کو ناقص کہتے ہیں ان میں ان تینوں قسموں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں ان تینوں قسموں یعنی مثال اجوف ناقص میں سے ہر ایک کی دو قسمیں کیوں کہ وہ حرف علت واو ہو یا شا اگر فا کلیما میں حرف علت واو ہے تو اس کو کیا کہیں گے مثال واوی اور اگر حرف علت آ ہے فا کلیما میں تو اس کو کیا کہیں گے مثال یا مثال کے طور پر دیکھیے وا آدہ کیا لفظ ہے وا اس کا وزن ہے فا تو دیکھیے واؤ کلمہ ہے عین, عین کلمہ ہے دال لام کلمہ تو واہدہ اس کے فا کلمہ میں حرف علت ہے تو کیا کہیں گے اس کو یہ مثال ہے اور کون سا حرف ہے واؤ ہے تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے یہ مثال واوی کیا ہے مثال واوی ہے اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے یاسار کیا ہے یاسار بر وزن فا تو فاقلیما کے مقابلے میں حرف علت ہے اس لیے ہفت افسان میں سے کیا ہے یہ مثال ہے اور کے حرف علت یا ہے تو اس کو کیا کہیں گے تال یائی سمجھ میں آئی بات اجوف کسے کہتے ہیں جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو اگر وہ حرف علت واو ہے تو اس کو کہیں گے یہ اجو واوی ہے کیا ہے یہ اجوف واوی ہے جیسا کہ قالا یہ دراصل ہے ہے کیا ہے؟ ان شاء انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم یہ پڑھیں گے قوالا سے کیسے بہر بہرحال معلوم کرنے کے لیے سیوے کو اپنی اصل کی طرف لوٹانا ہے ابھی آپ کا ہی دیکھیے تو قوالہ بروزن الا دیکھیے عین کلمہ کے مقابلے فعلت ہے صرف ایک ہے اور عین کلمہ کے مقابلے میں تو اس کو کیا کہیں گے ہفتہ اقسام میں یہ اجوف ہے کیونکہ جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو اس کو اجوف کہتے ہیں اور چونکہ حرف علت واؤ ہے تو کیا کہیں گے یہ اجوف واوی ہے اسی طرح بحیا با اصل میں بہیا تھا بحیہ بر وزلہ تو یہاں با یا آئین تین حرف ہیں ان میں سے یا جو ہے یہ حرف علت ہے اور آئن کلمہ کے مقابلہ میں ہے تو اس کو کیا کہیں گے ہفت اقسام میں با یا ہفت اقسام میں اجوف ہے اور اجوف کی بھی کون سی قسم دوسری قسم یعنی اجوف یائی ہے اور ناقص کسے کہتے ہیں جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو جیسے اس کی مثال مثال کے طور پر جی رامایا یہ اصل میں تبدیل ہو کے رما ہو جائے گا بہرحال فی الحال آپ اس کو کسی انداز سے دیکھیے رامایا بر وزن فا تو لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ناقص یائی کیا کہیں گے ناقص یائی اور اگر حرف علت واو ہو تو اس کو ناقص واوی کہیں گے تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر حرف علت ایک ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں مل اجوف قصص فریم میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں مثال واوی مثال یائی اجوف واوی اجوف یائی ناقص واوی اور ناقص یائی تو اس صورت میں ہے جبکہ حرف علت کتنے ہوں ایک اگر حرف علت دو ہوں تو اس کو کہتے ہیں لفیف. کیا کہتے ہیں لفیف اگر حروف اصلی قبلہ میں دو حرف علت ہوں تو اس کو کہیں گے لفیف. اور لفیف کی بھی دو قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں لفیف مفروق اور لصيف مقرون لصيف مفروق اوه ايه كا هو. اور لصيف مقرون جي. لصيف مفروق لصيف مقرون کیس میں ہوئی پھر شروع سے چلتے ہیں معطل کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں حرف علت ہو تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہ حرف علت ایک ہوگا یا دو اگر کلمہ کے اندر حرف علت ایک تو اس کی تین تیتے ہیں وہ حرف علت فا کلمہ میں ہوگا یا عین کلمہ میں یا لام کلمہ میں اگر فا کلمہ میں ہے تو اس کو جلدی سے ذرا آپ حضرات ملے چلے کیا کہیں گے اس کو مثال اگر حرف علت عین کلمہ میں ہے تو اس کو اجوف کہ اور اگر وہ حرف علت لام کلمہ کے مقابلے میں ہے تو اس کو کیا کہیں گے ناقص جی پھر اسے ہر ایک کی دو صورتیں ہیں کہ حرف علت واو ہو یا یا اگر حرف علت واو ہے فا کلیما کے مقابلے میں تو اس کو کہیں گے مثال واوی اگر یا ہے تو اس کو مثال یائی اگر حرف علت علم کلمہ کے مقابلے میں ہے واو ہے تو اس اس کو اجوف واوی کہیں گے اور اگر حرف علت یا ہے تو اس کو اجوف یا ہی کہیں گے اگر حرف علت نام کلمہ کے مقابلے میں ایک ہے اور واو ہے تو اس کو کیا کہیں گے ناقص واوی اور اگر حرف علت عین کلمہ کے مقابلے میں ہے اور یا ہے تو اس کو ناقص یا ہی کہیں گے آپ کی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں آپ نے ذرا جلدی سے یہ بتلانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے دیکھیے ذرا ضب ہرن کو کہتے ہیں زب تو جلدی سے بتلائیے ہفت اقسام میں کیا ہے زب جی بہت اچھا ماشاءاللہ تو یہ کیا ہے ناقص یائی ہے کیونکہ لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہے وہ بھی کیا ہے یا ہے اس لیے ہم اس کو ہفت اقسام میں کہیں گے یہ ناقص یائی ہے ایک اور دیکھیے مثال قابل کیا لفظ ہے قوی اگرچہ کہ یہ عالل کے بعد کچھ اور ہوگا لیکن چونکہ فی الحال ہم ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں اسی حساب سے مثال پیش کر رہا ہوں قوی تو بتلائیے ہفت اقسام میں کیا ہے قوی اور یہ یاد رکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کا وزن نکالنا ہے تب آپ کو پتا چلے گا کہ فا لام کل کون سا ہے تو قابل جی ہفت اقسام میں کیا ہے کون سی قسم ہے جی گھبراہ گئے جی ماشاء اللہ بالکل چونکہ فا وزن ہے فاون کیا وزن ہے فا علن دیکھیے وا جو نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہ زائد ہے فا میں سے کسی کے مقابلے میں بھی نہیں تو یہاں صرف ایک حرف علت ہے اور وہ ہے فاؤ اور وہ بھی کلیموں کے مقابلے میں ہے تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے یہ اجوف واوی ہے یہ کیا ہے اجوف واوی ہے تو امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ ہوگی ایک مرتبہ میں پھر خلاصے کے طور پہ کہہ دیتا ہوں معطل یعنی وہ کلمہ جس کے حروف کے مقابلے میں حروف اصلی کے مقابلے میں حرف علت ہو وہ حرف علت ایک ہوگا یا دو اور ایک حرف علت ہے تو اس کی تین سطح ہے وہ حرف علت فا قلیمہ کے مقابلے میں ہوگا یا عین کے مقابلے میں یا لام کے مقابلے میں اگر حرف علت فا قلیمہ کے مقابلے میں ہے تو اس کو مثال کہتے ہیں اگر عین کے مقابلے میں ہے تو اس کو اجوف کہتے ہیں اور اگر لام کلمہ کے مقابلے میں ہے تو اس کو ناقص کہتے ہیں پھر ان میں سے ہر ایک کی دو صورتیں ہیں کیونکہ وہ حرف علت واو ہوگا یا یا ہوگا وہ حرف علت کیا ہوگا واو ہوگا یا یا اگر حرف علت واو ہے فا کرلیمہ کے مقابلے میں ہے تو اس کو مثال واوی کہیں گے اگر حرف علت واؤ اہم کلمہ کے مقابلے میں ہے تو اس کو اجوف واوی کہیں گے اگر حرف علت واؤ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے تو اس کو ناقص یائی کہیں گے بات مزید سمجھنے کے لیے میں نے تھوڑی سی ترتیب بدل دی ہے سمجھ رہے ہوں گے اور اگر حرف علت یا ہے فا کلمہ کے مقابلے میں ہے تو اس کو مثال یائی کہیں گے اگر آئین کلیما کے مقابلے میں حرف علت یا ہے تو اس کو اجوف یائی کہیں گے اور اگر لام کلمہ کے لئے میں حرف علت یا ہے تو اس کو اجوف اس کو ناقص یا ہی کہیں گے یہ تو ہے جب کہ وہ حرف علت ایک ہو اگر حرف علت دو ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں لفیف اس کو کیا کہیں گے لفیف اس کی پھر دو قسمیں ہیں لفیف مفروق لفیف مقرون مفروق فرق سے ہے جدا ہونا علیحدہ ہونا مقرون قرن سے ہے ملا ہوا ہونا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر دونوں لفظ علیحدہ علیحدہ دونوں حرف علمت جدا جدا ہیں تو اس کو لفیف مفروق کہیں گے دو حرف علت ہیں اور جدا جدا فاصلے فاصلے سے ہے تو اس کو کیا کہیں گے لفیفے مفروق اور اگر دونوں حرف ملے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہوگا لفیفے مقرون یہ تعریف نہیں ویسے شناخت کے طور پہ آپ کو بتلا رہا ہوں تعریف یہ ہے کہ لطیف کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں دو حرف علت ہوں اور لفیفے مفروق کہتے ہیں جس کے فق اور لام کلمہ کے مقابلے میں دو حرف علت ہوں لفیفے مفرو کسے کہتے ہیں جس کے اور لام کلمہ کے دو حرف علت ہوں جیسے اس کی مثال دیکھیے وشیون وش تو دیکھیے فا کلمہ وہ اور لام کلمہ یا ہے اور دونوں حرف علت ہیں تو اس کو کیا کہیں گے یہ لفیف مفروق ہے یہ نہ مثال ہے کیونکہ مثال وہ ہے جس کے صرف فا کلمہ میں حرف علت ہو اور نہ یہ اجوف ہے عین کلمہ میں حرف علت ہے ہی نہیں اور نہ یہ ناقص ہے کیونکہ ناقص کہتے ہیں جس کے صرف لام کلمہ میں حرف علت ہو جبکہ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر دو حرف علت ہیں اس سے معلوم ہوا کہ لفیف ہے اور چونکہ دونوں حرف علت علیحدہ علیحدہ ہے ایک فا کلمہ میں ہے دوسرا لام کلمہ میں ہے تو اس لیے یہ لفیف مفروق ہوا کیا ہوا لفیفے مفروق اور اگر دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں یعنی آئم اور لام کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں لفیفے مقرون جیسے اس کی مثال ہے اصل میں پاوایا تو دیکھیے عین کلمہ واو ہے اور لام کلمہ ہے عین کلمہ واو اور لام کلمہ یا ہے دو حرف علت ہے اور دونوں کیا ہے اکٹھے ہیں عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں فاویہ پر وزن فا اب دیکھیے ذرا کتاب کی طرف آتے امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ ہوگی میں ایک مرتبہ پھر اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں معتل آج ہم نے معطل کے بارے میں پڑھا ہے دفاع جی اہم کلمہ کے مقابلے میں نہیں ہوگا دیکھیے معطل کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی حرف علت ہو معتل کی دو قسمیں ہیں معطل جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں ایک حرف علت ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ حروف اصلی کے مقابلے میں دو حرف علت ہو اگر ایک حرف علت ہو تو اس کی تین صورتیں ہیں وہ حرف علت فا کلمہ کے مقابلے میں ہوگا یا عین کلمہ کے مقابلے میں یا لام کلمہ کے مقابلے اگر فا کلمہ کے مقابلے میں تو اس کو مثال کہتے ہیں اگر آئین کلمہ کے مقابلے میں ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں اور اگر لام کلمہ کے مقابلے میں ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی دو صورتیں ہیں مثال واوی مثال یائی اجوف واوی اجوف یائی ناقابی ناقص یائی اور اگر دو اخر فعلت ہے تو اس کو لطیف کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں لطیف مفروق اور لطیف مکروم کتاب کی طرف دیکھیے صفحہ نمبر تین پہ معتل کی پانچ قسمیں ہیں پانچ قسمیں ہیں اور وہ اس طرح کہ یا تو کلمہ میں حرف علت ہوگا یا دو جس میں ایک حرلت ہو اس کی تین قسمیں ہیں معتل الفاظ جس کا فا کلیمہ حرف علت ہو جیسے یا سد اس کو مثال کہتے ہیں معتل عین جس عین کلمہ حرف علت ہو جیسے قال قال اصل میں قوالہ اصل میں بایا ہے اس کو اجوف کہتے ہیں معتل لام جس کا لام کلمہ حرف علت ہو جیسے رما یہ اصل میں راماشا تھا ٹھیک ہے ضب اس کو ناقص کہتے ہیں بس اگر لام کلمہ واو ہے تو ناقص واوی کہلائے گا اور یا ہو تو ناقص یائی ایسے ہی اجوف واوی اجوف یائی مثال واوی مثال یائی اس کو سمجھ لو جس کلمہ میں دو حرف علت ہو اس کو لطیف کہتے ہیں لفیف کی دو قسمیں ہیں لطیف مفروق اور لفیف مخرون لفیف مفروق وہ ہے جس میں فا اور لام حرف علت ہو جیسے والی اور واہ لفیف مفروق جس میں عین اور لام حرف علت ہو جیسے فواہ اصل میں فاوہ یا تھا اور تو توینزن فعلن یہ اپنے شروع میں تشدید کے باب میں پڑھا تو اصطلاحات کے حرف مشدد دراصل دو حرف ہوتے اس کی مثال بھی پڑی تو اسی طرح یہ دو حرف علم تاخیر میں ہے اور یہ بھی اصل میں واؤ اور اور یا ہے انشاءاللہ اللہ کے اندر جا کر آپ یہ بات پڑھیں گے جی اب آپ اس کو اگلا سبق شروع ہونے سے پہلے پہلے جلدی سے ایک دفعہ پڑھ بھی لیجئے اور کہہ بھی لیجئے السلام علیکم